فالوان خبا ایمان پر لازم نے تپوتے من کے بداب جوری ایمان بخاری استاد نئی میں حمان شبہ اللہ بخل ہو کا اللہ کشمیر کے مخلوق سرم کافر لاس نلاس پشان دے دفر کچا کا اللہ جو صفت نہ پتےل کاروں کا ندیم کا کرے باری کا مسئلہ مسئلہ مسالہ مل کے اکثر سلف علماء اور کتابوں نے آگا کو رخشی ہوتا لما چوری دے باشریا کتابوں پر دول مدرسوں کے دال اس پہ زندے کے دام مسالہ نہ ہوئے کی اللہ ہے اس پر سپاہ تھے چاہے روز سیپاہ اور استوار تعیل قوان مراد اسططیلا کرب استیلا استوان مراد کے ناطے نلک بادشاہی فرتواد شیخ الاسلام درم جز اور جز دے بار ضوی دے قتل قیم و تشریح کتاب دے سوایق المرسلہ المورسلا مختصر ایمان زادی ہو کی کتابیں کتاب, کتاب العلوق یا امام بخاری یا پوری کتاب طالبان کوئی کیا نا بطور کی کتاب و تحید و رد عل جہمی غیر علم ضروری امام بخاری کتاب و توحید بیان والد کے تحیر سے توحید, توحید و قدر نے بلکہ توحید السمائ و ذکر رد کی تو جہمی بان داضی اسٹی اور آگے نے اللہ تعالیٰ کے پاک ثابت کری کر رویت و کلام اللہ تعالیٰ سے ثابت کی نہ مختلف اللہ کو صفات کے مجاز سے بھی بالکل ٹول بنے کی حقیقت حقیقت کی تفیظ بمن کے نہ تائر بم نکے پشان جخمیہ وغیرہ بس اللہ برابر بارش مانے سنگم سنگ سنگم کا بدنشتہ استوان اد اللہ دشان سرفائی جسنگ استوار حوص اللہ لہول فلف المرو اللہ لہول فلف المرو سفیان یعنی نے نہ دے سفیاان تعدی المر دے کلام اللہ امر کو کلام نے کہا اطبکے پال خلق باندھ اتف مغاہرت باندھ دلیل کے پرمنش اللہ کلام مخلوق نہیں نہ گزارے ایمان احمد بن حمد مشہور مسئلہ کہ کلام اللہ تو مخلوق نوائ پائی گیور دلیل داو. دا اللہ کے پار اختیار خلق کے خلقائش اللہ د پار الامر الم رلام دے وہ کلام مخلوق ہم دے جو کہ خلق نے جدارا بڑھے ابن, جریل، ابن کثیر دلتا. روایت راوڑے ابو ابد اللہ عزیز شامی روایت کی منظمانسین فقد کفر اللہ تعالی الام جی آئے اللہ بندیگان گر اختل سے اختیارات وی واقدار گزول بارے گزل ہے دیوانو میں گزلے دن سے روکتے بھر پائے وہ بانی چل پٹو لمجیاؤ نہ کرے دے اتفاقی کا خرس کیا سبارک اللہ اور بلا تبارک اللہ صفر خاصرے اللہ برے خاص اور دیگر مراد برا جی مبارک در پیب سرا مبارک مانب برکت ہے برکتوں اختیار مند ہے مبارک درے دا اللہ اے مبارک اور کبھی نکلی سورج اور خان لائے کا مبارک متبارک دا بن جا لی تبارک سی تبارک خیل لے تبارک کا کے بعد بشتر اسم کے بعد دش مبارک و تن ہے غلط مانا کہ تبار کسم و تبارک اسم کا مبارک دے کا مبارک ہوا ہے مبارک ہوا ہے یا برکتون والا ہوا ہے برکت نے لکھی زیادت کا فائدے فائدے پیدا کن کے پاس معنون کے اللہ رزمکوں کے اللہ ہے نورس پر میں سوری باران فیدے کی فیدے فیدے فیدے برکت سفر دے برکتوں فید پیدا کے اللہ کا آیا نے پیدا کی فیض پیدا کیے معلوم پیدا کر برکت اللہ پر احساس تھے بولے صفر خلق دیکھا اللہ پر احساس تھے تبارک سفر اللہ پر کے قرآن کے اتر ادر آگے سلاد اور کرتنوائے اور آئے تفصیل کو سول کے تنشیل کے مکڑے اور آئے پار بازی خاص الخاص ستام پائے کی چلے سورہ ممون کے سورہ فرقان کے سورہ رحمان کے یا تو تفریح کی ادر مربتوں تجرف ہر گلی خالق اللہ نے مست اللہ اللہ نظام کے اللہ خلق عمد اللہ اختیار دے کلام عمدہ اللہ اختیار کے برکسن والا اللہ ادعو ربکم بستو الفاظ خاص بفر ربنوا ہے دعا مراد سوال الحاجات باب احباب کی اور قسم دیتے نا ادعا ادعا ال... والے احباب عبادتوں دانے شاد شروع مانا کرو مانے او بدو اور بدو مانے کے کری نے اول علی سادتی سے دعان مراد اس سے آواز نہ نے بلکہ مراد سے آواز دے او عبادت داننے سے دعا مراد نہ بلکہ عبادت مراد مان سلط تھا وہ تعین دعا تی دعا مراد دے دعا ل عبادت دعا دعل عبادت تھی پاکدی دور طرح بے چانہ حاجت گو تل دعائیں دعائے قرآن بےست نہ جان د رب تم داد رب ربارے رب بابا وغیرہ نے برباد سے سری تو گروفیتن تو ذراجری تو گن بجا ہرین دامن اقوف یتن کی بجے بان نے چتوا لی نہیں دتاب کاجری بجر کہ کی نہیں گلو دام بانے نہیں دبری تنہ سیدا کی وہ خوشی اور گزرانا پورے یقین پیدا بکا حدیث کرائی دعائیں یقین کا بلا حدیث دعائیں قبلی میں خاش دا گزرنا چھ خوشو بکی بکی آج کی سرے پہ دعا الفاظ مانا وا نخوئی کر مانو اللہ تزرو والے کے ماننے اور زرو نے کی بلسل بکے خفیتن اصلی بسی روایت کرے چاہے کرام کوشش بکو پر دوار کے چواز سے تم چت نشیم نری آواز ہے بس اللہ خوفم ادا سنت ذکری علیہ السلام سور مریم کی راجیم دلاگ وکری رانی جور ربکم دِن خفیتن ولا تعتدو نہائےمت ہوئے پٹارا پر دعا کی بخدی شرعیہ نہ تجاوز مکوائے اعتداد بخد شرعیہ نے جو قسم رکھا الفاظ شریعہ کی رضان الفاظ لگول لطا اللہ تو سلام کی نور الفاظ لگولی حی نارا بنا لسلامت دارک دار السلام بلے بل کے دعاوات جو تو بل چلے بے مناسب جواب افتل لگا تم دعا افتشینیا صلت القصر الیضع عن یمین الجنتہ پیلا بنگلہے جنت کی طرف پہواڑا تھا نفلال ہو توے دا سمو ہے اللہ تو خبر مطلب بلے ظالاں نے اجتماع شکو جی سر نہیں ثابت رہے تو پسی جنا دوسے دانے کے اوسرے ہوئی بس سنر بسی بے لگ فرد پس خیر آسکا پر جمع ہو جائے خیر نہ دان بے گئے کتاب لیتے شام وغیرہ کرے ائی آم بھی کرے بادل مقصوباتی بھی کرے رب دعا ہے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی چار تو ہر مان سے پسرا گردے دلے قبلی طرف پہ اللہم انت ویلی اللہ عمل تفر اللہ پیارا گردی دلے اللہم وسلام و قبری طرف امام جسکار دو جی دان دان نہ جمع یہ گے او چب کی تن تنگے ہوئی کنا اللہ امین ہومام ہوئی ہوئی متدان خبر سے رحمد اللہ ہوئی نوازیشن ہماری اچھا مسخل پریگری خلاف سنت کارونا شہر یخدا علامہ محمۃ السلام کو جہر بانے ہوئے بائی کے ہری نار بنا دے سلام درج اگی ہوئی سے کون تر بھی مزا چکے ہوئے اللہ منت السلام سلور دام خلاف سنت دی جس صرف اللہ منت السلام صفارتی انور اسکار وی اولی قوم تو پیارا گر دے دے نشتہ صرف سبا مان کے رشتہ مان کی نشرا الگ الگ تھے امام بخاری باب کے بل مت لاب استقبال امام الق نبی سلسلم ہر فرد مان پر قوم طرح گر دے دے, دے اور ایک انقلاب صنطی اڑسی کے استقبال کی مداثر کی طرف مکڑی چرتا تھا مخام کون تو مخامخ نے کیسی مغلط سے اور ستم دارے نے ہمیشہ کا پارا اصطار اور بعد فرض فریق دی اور شام علم گیری باہر کر دلی گلی گلام سنر بس خیر ہے سنر بسا فرض پسی چو کہ سنر بسی چو کہ جماع ہو رہا ہے ایک مکتوبہ لفظ کا سی مسلم کے صاف راگل ہے جو سبحان اللہ لا پر فرض مانگ پہ دھیرش کرتا یا ایور واد کی لشکرتا او لشکر جی اور دیوامیش آگاسکار اور ہمیشہ ترک سنب کی انسان بے درسی کا فرض پسی ہم جیر دکڑی پر ترج سنت سر بلا جی کا بلکہ تفریح تس ابن قائم سعد الماد کے سخ سے قبل پمخ بان یہ مامشی کا نظر قبل بمخ علامت السلام نے زیادہ اس ساری کی نزاد کے پاس پازیٹ کا بلکار گیا ہو کے کی کچھ کیلے و قبلے نژت نس جا رہی ہے ما صلی اللہ علامۃ السلام سب علسلام کیوں نہیں کری سعد الماد کے ابن قائم نہیں لاسن سے کبل کو بال جیون کی تھی ہو, کی تھی الزام تھی نشتہ کنجرو آج کرے تفرۃ اللہ خوجی کے رانا کلکڑی اور دوست ہونازام پائے نیتار ہو خوشی ندیارا دب دے وہ تخن آئے تو بدت نئے نور او پاس کریں کی لاسپور کا گول تو دو دوار پر عموماً مشتر جداؤ یہ نہ ہو جائے بل مدیو سلر سے صالب اسلام کو آتے کہ فتح نہ ہو لا پات سلام روان سے سخیر لتا تو خیر لتا سوال دے داخ مر کا ختاب کی کامیا خوب مر کا اور مر کا دلالت کی بریمانی سے داموڑ لیکن ختاب کو بے فیری نہیں سی بے فیری لال کی چمڑیاؤ تاب شیر گائے جوابات مسری نکڑی اول جواب دا مختص د نبی پورے پشان دبا کے دا ندی مو جزا داد تک ندی مو جزاش رتن افجا اللہ و تعالی نت متن و حسرتن اللہ و تعبر کافرام راج ونندی کی اور خبر و تہورے تو پار راپ سوچو تو موجودہ پنیر کو رساس کی درس پائے نہ پیدا کلے تھے نہیں ہوا ہمیشہ ہو چنان دی سورت کی ترتیب نشتہ ترتیب یارو تو سورج ہود کے رہے سورہ ہود کی بہاراضی کے تکی پائے کی ددی تل مفت ذکر کری چملہ علیہ فالح اور آغمر گری اور اس تو عذاب را رہے تو قوم مان رس تو عزاب رہا ندی کی عبارت کی تقدیم و تاخیر فتو مان قبل نزول لذاب یا تقریر ہو بکی ہوتی روانس سال اسلام ددین مکیز نزول اذابنا اوق کی ہوتے قوم لبل حکومت سال دردین اوق کی ہوتے اور دلت بڑے باندار ہے عادت الہی بری جاری رہے کلچ بہ قوم عذاب راضی نبی ترمک رخ سطح یہ نبی بکین ہوئے عذاب نہ راضی جی. درخت عذاب دے اسی عذاب عزاب جی. ترین جواب دارشور سدا یا اگر چمڑ کا خطاب رہے تو دیکھ کے ملازم نشتہ جو خطاب ہو یا چروشی اور مستقل کا سماج نخانولی گن یا د پا دا مندو استعمالی میری بانی یا استعمال کلبے بار یارا ختاب جی نا دیر کسما قسم فیض شاید لگا کر تارا سر خبر ہی گئی دعوت دکام د لے لفظ د شتاب لفظ گیا سبراجی ابراہیم اسلام شتاب کی الا تم چکن اللہ تا خوتا نستا مٹیاں نہ کرے خبر ملازم شتاب مجم دف گیا سمائے سماندائی کری ہے کہ تحسور دپا افسوس کا پاور پری بن اطرافی افسوس کو اس پہ کافران بانے کو من بھی فلاس آلوں میں کافی دہائی جواب داری چیزیں دا اور تحسر دے دہی پہ آزاب باندھ دیں اور دے دہی پہ انکار باندھ تاسر تو پہنکار بانے کرے تاثر پذا پانے نہ کرے سلرس آئے تو میسے یہ سب دو رب بک بنی آدم د کو نیم دیا گئی ان کتم کرے تک تبدیلے خبر درک منگا تاؤس نہ خبر کو آدم کو دریا گرا چپ قیامت کی بانک نہ بے خبر تو بڑا باندا مون کے سم گا مشران شیخو نہ روانی تخلیقہ نہ نہ اللہ تو آد دریا لکڑا شدہ بانی ریا نہ کہا کبھی کشکال کی کدار ہے داوا دکھڑے شعرا یہ جو ہم ہل دے کی مشہور قول نے شدہ عالم اگر کسی رکھ رہے ابھی تو عالم لرواہ عالم اگر انسانا انسانانے نرو نرو میں گوپشن کی تعداد اور آدم سلام مکھتے ادراوت عالم ضرب زکل پائی کے پائی میں نے دوش کا لش کال ستارے شدی آیت کی ظہور ہند بنی دن ویل لے دینی سے آدم, آدم دشان میں اس دا براہن دم دہ میں بچی رہی دیا چراج پریوان اگر چیز جی جواب متاثرین تھی بنی آدم نے مراد نب سے آدم دا بھائی دا خبر بل چراج پریوان دار سیداردم دشان بچی رہیت کا پڑی کہ صحیح عدیشتہ سیر سی طرف نرائش طرف نہ ویدا جنت دپال جانم دپالی خدا پچنیشت پائے صحیح کی جو تا و تو و ہاں حدیث کی چو آدے وہ آلستور رکھ دیتا ہاں یہ حدیث کس طرح چاہے تو موقف روایت مرکو رہی تو موقف سے ہی کشتہ لا مندار سے کل پیدا کی توحید بان اللہ تعالیٰ پیدا کی دشاد بنے ادم نے چھ بچے توحید کا باسی ابائے کے اشد مالد کا لبالا پائی کے سوال جواب دا سوال جواب پتری قدر مثال سر ذکر کری توحید بان پیدا کر دا سیری گویا اللہ کے نوال وہ آگاہ قبول کر سر گشکال دار چپرے کے دا, پر دا, دا. دا سپا مجاز بانے مجاج مانل گویا کے گایا مالم گویا کے ہر بشی سر اللہ خبر ہو دا. دام فی دام سی نفی بائی تو سری لفظ دیا گویا کے مانے حامل دو خبر برے مخبر پاشی دارش کا شاہی سنش راسم کروان نرسور مانے سے الگ سے برت دیتا ہوں نہ کی کے متوجی مشکل نرآن کتاب عبد الدین ابن عبد السلام ابھی وہ ہوں دا حال لگ رہے حال با قبل اور سیلما جی حالو ہو کی مشران پکنڈ تم مناسب نہیں نہ سیل ماضی والا حالات کی جو قدم اور سرئی قد فری میں خدا چینئی میں میری سوچ جا رہے ہیں ہونے نہ قد نہیں اور سرا جان سیدھی کے لیے کری دا داخل جو بسرانوس ماں جی بحال خام کخارا نہیں مقدر نہ چخارے جی بن چنی تو بس, چھ بس نحیانو نہ ہوئی بڑی بل مانا کہ نہر ہونے سرمت پپل حال لے تفدیل کے پرتی ہوتا ہے تفدیل کے پتی مان دن دار بگستی دامن دا آدم دائی د شاغان دائی بچیم اللہ تلا د انسانان پیدائش ناری ن شان اور د مول گرہم نہ بچے اباسی رام آدت اللہ کئی دا سے دت تلاب مراسی پیدا کر اللہ ہر انسان دتلاب شانہ پیدا کرے بنی ادم طرق بری طریقہ بنائے چلی دیکھ او فالدار ہے فاکدار گوا تر اللہ تعالی راور بنے بکر نسن تو عالم اللّہ اور جدا شاید جداش اللہ تعالیٰ بنے عدم دشادان دستاران پیدا کری کرام خبر ادا. اور دمک کے ندی پپن دانوان کل مکڑی یو عالم لڑوا کتنی سے مرفوع نہیں سر حدیث موقوف اس طرح ہے یو گیشہ سے مرفوع صحیح نہیں نہ حدیثی موقوف گفاوی ان خاص کر پدارت مسائلوں کے موقوف کو میں گرل مکوے باندھے کا پاکر سب نے باندھے آگا موقف ہے بھی اس میں شکار کی اس طرح کی بچی پیدا کر دمن اور دودھی نہیں پیدا و آداب نایب کے اسکار سنگل بازی اللہ یو خاص عالم نے مرا ہر یو عالم پار احمد کسی موسوم سی پڑی سفا کو موصول سی بڑی سفا تو رس تازی تین سو صفات اور صحیح تھا خاص عالم اور بلائم میں ہے وہ بے دایت دیا پاؤں علماء نشتا امت تم دیا شامل وہ بڑی ترتیب ترسیب صفات ہو گورا اول سفتارے آتے نا ہو آیا تین ولو شنافانہ ہو بے ہا آرائ و گاغا یا چنو نوتے ڈاللہ تو کتاب پانی سڑے پیٹھی ان اللہ پستے عالم, عالم, عالم, عالم نو کتاب اللہ عالم صفت بہروش اس بہت مختلف لاکر تباہم کے طور کو تن کے روانش اور کاغدل دنیا طور کا گیدل کا کنائے دنیا کا معلوم مال, مال دو دنیا پتھے شیش شوٹ پار بس دیا وطبع خبر ہے دیا دنیا بار منڈی ترڑے جی مرس پچدا شاہ ہوں پابندی شو روپ ہر دلی خبروں پچھلے روانش ہاں تیل سیری کرل پارے کتاب سونا پری و تقلید کی. علم تقلید کی دا پل تکماری تکلیف کی واپس درس دریا جنم د اوت بلکل مار نہرمنچ سا ابا سے علم دایات اللہ تعالیٰ پیمان اول و اخلادا دیا و تبا کل اس لیے مقام تلر دنیا پرس سی اور مختلف سی خالص و احساط بس روانج دن اللہ تعالی علم دایا تنیا فنسلہ میں درد بہ و شیطان بس شیطان اور بسیں لگے نپیزم دار ہے تو صلی اللہ علیہ فضلم فرتا میں لگا بھی اس لڑ کو مراش ہو دا ترتیب وجہ تو فمصلوک مصلیل کلین تحمل علیہ الہس اور تذروہی الہس دا داغ سزا دا, دا دو تھاش و پشان و وفا سین اور کترے دین جب روبا سنگھ اور موراتے داستے کے لیے اسپیڈ کار دپار نہیں اسپید دی دا نہیں کی مسی مالک پور کے روڑے نے ملائی اب پکڑے ناسک رہے گا مالک پور میں اترتی بلفا زنجیور رہی رہے جبہ رہی تا تشخیص متفق بلکہ لاہے پری گا کما سلی دامان سو بنی شرے گیو کا شکلی لاہان شر بس جب سی بار راؤ آتا مشبیر کما سلی اسپینش گشانت شر ڈیڑنا ڈیڑھ کے اور اورسپی ناکر پر کی پیدائش ہے دامانش کمر سلیکر بھی انتہا میں لائے یہ اور دستروں کو یہ الحاظ لہ سرے گا نش دادا اربے اور لفظ دے مامک واقع چد و قرآن لفظی ترجموں کا نہیں شکول ہے اس لوگ کے نشے تھے قرآن کریم کا صرف حسی بریف کتاب دے از ادارے ترجمہ ہے س سے سوکھ چائے جنا ہوگا بالکل صحیح مانا پورا غلط دلیل پیوان لفظ اللہ ہستے لفظ درب کو اس طلاقارے جبیر اس پختو اردوا سے ٹکڑا رانے مانو کی جب شکر کدا سے مانو کی جب شکر دا مانے دا مانا پورا مانو کو مانو بال سور مقصد کے بعد والا خبر راؤ پختوں کے معنی چل پکے دار بن سو کو پری کی شارس وڑے تھا دا مثال دامثالدے امت علماؤتم ام شاملے گی کم علماؤت چاہیے قرآن و سنت بن عمل فری قب اور شرکیات بیدات اور خواہشات کی ہستشی دنیا محبت کے ہستشی دائر حصول دا پارا منڈی تیر ہوئے اسپی بشانتھی کا نستے آتی لاول غفی ردی نیا گتی پرسپسی کر دی کل پورے دان لوکڑی باغ جاپسی کتاب لکھی دری اسپینڈ خوراک کو بھگوان سے ان لئے خوراک ہے کے مسپل ہم جن سانے ہم لگ ماہدین بچہ نہ دان چفل کو واپس سوچی دادی سب پہنچا چار سشیور کی میس باز مہاراج چل کر پلا رہی میں آکائی ہوئی آواز دکھی تو پتن نو رجدان دبرنا آواہر گٹ بان چتر شی نت پس منڈ کی بھگوا نہیںو بس مردار حال وہ تازہ مردار بانے بل سپید بیانے پر جنگیا متعلق پوشت کی فلیم کرتا افاندار بخر انج دے پلیتین جو فلیت نشم معمولی سجن نہ ساتیو ساتی اور حالات جکڑ کپ اور شرک ناکار کے انختی دا ناکار سفات دی دا کل کگر سفات بدائے سڑی کی پیدائش اللہ فرمائی دا مثال د چار یو ذہی زارغ مسلم قو مل لذین قرض وے آتے نا بد ذی س قوم الجین قرض بھو بے دا دلیل پیبان نے دانسال کے عالم کے مقزب بلایاتر دی عالم سے طلب دین وال مقزب بلایات نہیں ہوگا معاہدی پاعث تو بھی لگی نہ قرآن تقریب کی گھر اور خاندان کل بے عقور صفات دی کہ بخل بڑا دے اور قرآن تقریب کی تفکر کہ علامہ سویبیلی پلی گدی رمانی ناتارا رجان پائی کی شکروں کے نا صفات دکلپ کے راضی اور سماعی نکری جدایت قبال علماؤں کے دانے سخت آیات تھے بولے دا خواہش اتباع دور رجان تھے جدا اللہ کتابی خواہش کا سروانسی مخلف سیک مخلف دخی پت کے راضی گھر اما مخلص مدنا مخلب نہ سو بل عام بن بارول کو بارہ چننا کردہ درڑے درس و دو لفظر شاگردان تو صرف اخبار کے نہیں اس دماغ کے دو لفظار شاگردان تو رشتہ دو لفظ شاگردان لیکن بادشاہ واللاف کے خلاف ادرے گا دلدی تو مخالفت کی مخ گردو مبار مسلسری نکلی پر دنیا کی اول کتاب پدم و سلم عالم و قبیم عالم قدیم نے در سوانی بلعام نکلے ظالم گہری سے رہ کر گہریت تو گاؤں دقام طور وَلِلَّهِ فِي سَوزَوْنَ خاص اللہ علیہ حسن خاص لام دپال بسیز کے دلال کی توحید و لسما توحید الاسماء لسما و صفات برعید تمحفوظ دے خاص اللہ بے رہے. قرآن کے سلو آئے کے راہ اطلاق کرے سورہ اسراء بنی اسرائیل کے سورہ توہا کے سورہ حشر کے سورت کے حوثنا والے اور چاہیے اللہ سو تو حوصلہ والے خدا دلالت دلال اللہ کو وجود اور اللہ پر توحید باندھے تو کمال سڑا حسنا برال چخاس سی بالا پورے دالا رسما اخلاق کبل چاوان من آئے کل کلترا سی آشترا کی لفظی نقل بان دینا ہے اللہ سفر بول چالا ہے درما جرخال اللہ تلازان پکلک اللہ فریق قسمے کی چا کا محتاج نہ بلوج الما قدیم بھی حادث حادی اللہ قدیم آل جی. جوڑا قرآن کے اللہ بانے تاسی بسی حدیث کی اتلاف. باقی در اسماؤ دے مقابل جو صفت راضی دسما سفت دی اس نم سے عالم عورتیہ کو سرف لفظ اللہ ہے چل رہی اسماؤں صفا کو تحدید معلوم کروڑ اسی حدیث کی رازیش یا کمسن دی بخاری حدیث کرام راغی خوشمار فلمیزی اف حادیث کی رشماری اور کمسن دی داع جواب مخدشی نرے اگر سن چیری اگر خاص ہو رہے دفپور خواہا دخلت جنتا بنے آتی دس دی دائی گردان کی ندا و جن تھی بلادیش کی راگڑی اصالوں کا کل بےکل ہوا لڑکا سمے نفس نفسر کتاب اوالم تو حدر ان خلق اثر تبھی مکھنو تو آسما شدے شیشہ ناسا دار رسما شمار نے مارے تو لگ گئے بے تب کو لے کر جب وختل پاس کر سگ نمون سے دلکی درون ویل قرآن سونا کسمر اللہ لاسما بکی کر اور دیبارہ کی ماں امام ابو ماں مبو اللہ علیہ العلیہ امام ابو سب نقل کی غلط بشر نقل پی کا استقال کی پیش کرے کر لائم بل حدن عیب اللہ تعالیٰ صفات معذون فیحہ مصفی من قولی تعالیٰ دلماول حسن فضو ہو گیا امام سے بھی دعا کے دبل چاندن آ رہے مرا تو کل بے حاقی ہوئے کلب تو پھیل ہوئے کل جا ہوئے بنا لے کر کے آسماؤ کے اندل چاسما تھا جب کشت دنکھ لے کے نا خالے دعا کرم یا خالق یا مالک ی رہمان ی رہ کو بخا دعا کی ہے اللہ اللہ خاص پتہ نمونے دلی شکری اللہ کے نمور کی نقل نہیں پسماؤں کی سران نقل نہیں قرآن و حدیث کی نقل نہیں ناغور کو دعا کے نہ ذکر کے اثر اللہ تعلق سے خدا دعوان ذکر کے خدا ناراضرحمان بابا تمحمان وئل رحمان بابا سور اور تبھی وغیرہ پھر فاتح کے لیے چاہیے مک کا روچی یمام کے رحمان رحمان بابا دا کے دینے خبر ادھر ساختہ کرا اوئی بدے زمانے کی چاہتا عبد الرحمان اور فض الرحمان رقد پتی نقصان کی صرف رحمان ہوئی گیا نہ خدا نہ خدا خدا پر قرآن کریم کی تو سنت کی دا اللہ پسماؤں کی نشتا اس وقت نشتا میں جو لوگ اسماد اللہ توقیفی نہ خود امیدان صفر دعا کے بعد اللہ نانے چاہیے خدا یہ خدا ہے کہ دعا کے دامن ذکر کرے نہ مال كر چلا پہ سوالہ یہ سمجھ نہیں گے لكھیے خدا سر چانت مالک ماند خدا مانے اختیار مند مالک مجھے اللہ پاس ماؤ کار کل سدا پائے مانے ساد اصل حمل کرے سے خدا دے آگا مانوانے تو پوئے گی دے پاسے گی خدا ہو. خدا نے کہ بس خدا راسی کرو خدا راسی ہو بارے کو اللہ خلے اللہ شی روان کا خالص انگریز کو دگار ددی نمون و کا ہو آئے فدی نمون کا ذکر ہو کہ تصویر والے خدا خدا خدا راؤ صاف کی دعا مختص کا حسنا توقیفی بول دہر لفظ کے اختلاف دل سلب چائے سے اطلاع, اطلاع پادیش کے آگر واسف دارش بے حدیث کے دہر معنی پکل اکریلا معلوم ہے دہر لفظ نے مراد دل کے مانا مراد اس حسنان کی صالحین سلب نے شمیر لے حدیث کے دل نہ دہر موجود دا حدیث دلی شپری بنے چلتا معنی طار لفظ اعتبار نشا اللہ تو آشق منا عاشق دے, ونبی دا فتا وار فتا وار وار دے کلی عاشق لفظ اللہ تو نہ مرض دے دس گڑ دا دا دے لیجیے پلوسی مرض نا دیا مرجر خلق کو جان جی دو آج موجود وقت ہوئی موجود وقت دمانی پلاز میں خود اسم پلاز دان امن دعا کے اوپا ذکر کے رہنے آ رہے وہ مان رہا سو کری سمو سی کے خوبرے تو وہیں سمو ہو بے ہاں بھائی ہوم لے آوائے نم اللہ تعالیح نولاد مورازی کا الحاد یعنی شرکتا اللہ تن کے شرک شریف جوڑا اللہ اللہ شان سر اللہ خائی اور نقل امن جشب دان الحاظ سے انکار کی داغل بازن وا ربان صحت الحاد طریقے دے سے بنتافی رسمائے غیر توقع کیا وہ فراقل بل آزمان کی گیارہ وہ ہو رہا آئن ہاتھ فل پک میسو آتی نئی براہ ترشاہ وب ملتنا سال ہند نا کار سردا یشکل فری جی کی دنف سے وہاں دودن دو جہاں غریب مزداق سے غیر ہماری نے چاول مسداقم السلام نے اور دام بی دیدی کا السلام کی روس کو حالات گریبا رہی غریب حالات سن گیے مایا کیوئی چلنا سالے کی کی بچے اور دو موٹ جی اللہ سر شریف کا دم سلامو ہر دم پاک دیا جی. دم ہوا پاک دیلے پارا روایت پیش کی حدیث خبر نا اس شیر ہے شیتان ہوتے ہو شکل کی رات ہوتے داس سم سیبت وطن مرے بڑے کے علاج بیدائی سے دیکھنے اور آتا ارادہ تک سرون کی گری عبد الحارث اور حارث ال شیطان کی مارے گا بس صحیح رائے چلے دانی چاہ جا پیداشان کی لائے اللہ تعال ہوا کے زور نے بکران کی اور سمان کی را چل کرے لا چل کرے اب بکار دن را چلتے موبا دا چل کرے ہاگار اللہ فرمائی فتح اللہ عمائی شریکن شرکن اللہ پاک رے شرک رد کرے شریک لوکو لائق نشر پرت کیا ہے تو نہیں حدیث بار کے جواب اب لکھ نکلے داس حدیث ہرائی دے تو عمر بن ابراہیم ابو ہاتھ مات بن پائی کے سمورا دا حسن بصری روایت پک اخلاف کرے مانی شدار روایت صحیح نہ ہو خلاف دائب پبار دولا کہ راضی میں نہیں سدا وہ آخر اسرائیل اور اسرائیل تصویر منگا نہیں چکا رہا شرخ تسو تسویم خیر, خیر نے کہنا اللہ اور پہلے بتاؤں شر کیا لاشا نے بسری وا ہے چاول نہ آئے کتر درآم و دا ہوا فبارک ہے آئے تاری دا جاہل اولاد فرماتا ہوما ددی اولاد, دا دا آولاد, آولاد و لا صالح اولاد وال موٹ جال سورکھا جستاس وغیرہ ہوئی نہ دیب سدان ہوا سدار دم ہوا پبارکے آم آیا نفس سنویری کی جنس تو ہر جنس کرے رام جنسیت مراد دے دانشیا گی نا پیدا جنس نے والے جو کر لے اس کو نہیں لے نحالت دے دا مشرق خل ماہر کاملانا سورے اللہ چل روگ موٹ وا ل مانت نان کی بابا را کے دا بابا لے کل عموماً نگڑوں کی بن بغیر اللہ نے بچے بغیر اللہ برما نے منخت کی بابا جوان تو ہے اقسام بھی رشر کے حقیقی کہتا علامہ سب آیا گا کول قرآنوں تو آب د قوران پارتب دار داری سرانے گا مقاری کی مانت دے خلقتا داخل بت قرآن بہنی کی نوقت کی جاتے آئے تو اعتبار دلفاظ الفاظ تو اعتبار ہی کا سب کا اعتبار میں منظور تھا خطبو درسروں وغیرہ تر شامل ہے ختم ہوتا شامل ہے ختم ہوتا شادی وغیرہ پکا لی گلی کہ ختم کی گلا اونچے تواز مانقران نہیں ہوئی بولے کہ اونچے تواز نہیں لانوں اور گڑ گڑے کیونچے آواز اسور کرے اور دیہات داخل کرے بلوادت اجتماع ہوئی استماع اور سماج کی فرق استعمال کس بک رہا اور سماج ایک نیت بکھری پڑی بھگوان راجیہ اور ادن کس بکی سواب دس جی سے تو انسات نب سے انسات کے ترکل مشاغل کرے نور مشاغل بند کہہ رہا ہیں نور مشاغل ماقوان کا تصور مارا ہے دعوے کہ آیت کے اصل کی دو بات کری اول بات قبار نزول اور خطاب دعائد کی رہی تو سبب نزول ہوئی تفسیر کبیر کی دری ببارکی اور اقوام میں اول اے سر سبر منظور نشتہ دفاع انسان چکرات دا قرآن کئی قبل بانے دارے اور نشتہ تھا تعمی دو قلعے پر رد خبروں کے پمانگ کے مخت مدیم پمانگ کی خبریں کو خبرے کر نا حدیث کے راجی کلام خبریں کو نایب نازیشن خبر سے بال دری خبر کہ <تصالح> <تو خبر مقوئے تصالح> جام نازیشی نکم کے رات خبریں بہتر خبر ہو بوبال رما نو لو سلام کے ماند کی دن نہ پو بلوان سلام سبرم کو نا جی بال د کے, کے مقرر مشتری کی نا جی بوبال دام کے دار کری جریوں کری کو را خطاب دے کا فران کا رحم نمرا کے حصول دے کہ افسول ہدایت کرے قرآن شریقین کا فرانے دے قرآن تو چپ سے دل پر ہدایت آسر سی وولی را کو مقابل رسول حامین سے لا قسم قرآن والی شور کا اللہ یہ سور مکمل اور بدل گرد دا, قول جو. قرآن غبر دا, دا ما قبل سر بسائے داتان رسول ہدایت رحمد رسوا سو چار بل قرآن حق کتاب ہے لطف القط کیا فساد بلاغت ہو رہے اعجاز تو ہو رہے ہدایت دار بتاؤ تو روسی کا الحمد اللہ اور عزق عرب کا بان ہے کیا سر حامد سے عجت ذکر ہو دے مقادل کی دائیں سیتو. موجا, امام آیت تیر قرآن چون ترحم رحمت ذکر لعلکم وی یقیناً لکی رحمت یقیناً دل اللہ بل اقدم مومنان تختہ اور گد ٹکرا بال کبھی سیدھا سریں تجیح غرب سیدھا کاسران برد کے نہ شیرے آیت مکی رے اور بڑی بھائی امام احمد رحمت اللہ نا کتابوں تردیش شکل اسلام انور اجمان کو اس لائبان جواب دار زہلی وغیرہ دے اجمان ذکر کرے بے پہ اس کتاب دے حوالہ نہ اور کرے بولے کثیر ڈیل سنند ذکر کر نام اسے اپواد کثیر پسند کیا جان پاتما پاک نے اجما رشاجمان خبر اجماع جماعت اجماع. اجماع دلیل نشا امام احمد بھی اجمانے درخبر اعتبار کو قرآن سنت کے خصوص سبب تنی امول رائے تینوں کا اعتبار کلائکنسی ببار وکاس ران کے عمومنان تم شامل یہ سدھار دکیلشی رائے تین و قرآن بس بس کی شرط لداخبار سبب نزول کے ہدا یقین کرے یقیناً دوم باس باپ خاص مسئلہ آیتات دلیل کی سی دما نے آپ سلفل امام دفاتے دفارا کہ بس دس سلدال لے حضور زور کے سیدھا قرآن کی گیا ہو قرآن نے سے انکار کی کاطر کی امام شازی امام وغیرہ اگر اگر کاطر سی ہوا تو آیت نے انکار کیا دے مسلو کی دماض زور میں اور کہا دنیا پیا یاد نہیں مگر دائش سدارتھ جئی پڑے جو اوان اس رایت متردان اس ایمام پسی پوچھتا آواز سر اکثر آتم جب استماع انسان کا نا جس روشت آواز آوثر منافر پٹ آواز اُس نے بٹ یہ سر دوسرے خراب تھے تو یہ انصاف کے اور حاللہ سر جان کر دا نجائزہ وہی جائزہ ہدایت کی دکری حنافا ہے ہدایت کے خطبے وبا کی وکری جستما اور انصاف تواجب رہے اور ہدای کری خدے بکری فری خطیب خود بک ہوئی شیل لذن امن مسلم والے علیہ سلیم التسلیمہ نہ پٹ دروڈ ہوئی پپٹان سر وہئی منافی نے کرائے دست سر منافی نی نشاد گرتم سور پاتے سے انساس ساس رے منافع نو قانون دعائیں سے احادیث و عیات چراغی کر اصل طریقے احمد احمال نے عمل دو دو کو ہے سپلے سے قرآن وا عمل کو ہے بحادیث عمل کا تو قابل بنے کہ ناراض داخواب جواب دار اس نے مختلف قرار تھی بستا کو بھی ایمان کے دا کوئی ایمان ترمیزی ذکرتے مذہب و اصحاب حدیث امام وپاری بزر قراد کے مستقل کتاب ذکر ہے کہ پاور ستہ کے لیے قرار کی اول کی امام چپ دے اور سبحان کا اللہ, اللہ و مباً در موجودہ آیت اگر سی فاتحہ تشامل لے شامل دے قرآن عام لے تو چون کیا حاضی سی بدر صلی اللہ صلاح اللہ تر جلا بغیر فاتحہ بغیر مل قرآن بغیر خدا پتہ سور سرد اگر حاضی سردی آیت تفصیل کتے د خبر واحد تفسیح سے مفت سر اصول دے شاخ مسلک دے چفسیس دران خبر واحد سر سہی دا فوج مرباب کتے بھائی رسول اچھے تکلی واحد نے تفصیل دفران نہیں کی دا مرست چادرا صاحب نے بانسا بان دلط مسری تو تفلی حدیث ہے سیدھے اور کی اردم صحیح احناس بکی چداد امام بولی کوسلک عیسیٰ عیساب نے بان مسلک دے دامسلک دے عیسائیب نے بان خبر واحد قرآن تشیس نے کی قرآن خیری نے تو بینا سے متوطر تو مشہور ہی نہ اخبار حال تو ہو جناب مولانا عبد الحید لکھنوی محقق عالم باہنا پر دیر سے داغ نے نکلی او بر مسلمانی کتاب نکلے ناوئی دری آیت استدال کو پادم جواز دقراد پارٹی سیری جہری کے دا استدال صحیح کا تفدین باماما با نے بلسکری گراش خیر رائے سمانا نہیں اماروں کی تقریب رہے گیا اخباروں کے خیر رکھے اخباروں کے تفریح ہے لگ گیا اور سبحان ربی العظیم ہے امام درزی خیر رکھے دین اصل خبر زمدار اوسی دیر اختلافی مسائل ہوئی صحاب و رائمۂ مستحدین یا خود یہ افراد تقریب تو تشدد نہ رواں تشدد میں افراد تقریب کا نہیں سنوں گا ماں نے سب تبدیل کیا چراغ پاتے سورج پا دیا وہ بات لے ماں نا بس لاسورا تیو لے منشن حدیث مانا کہو باطل نہ کہ بات حدیث کے نہیں لیتے مو آیا تھا جان نہ فٹنے متوائٹ پکی خا نسی کے لیے پورے تحریر کا آرپ ہے کرو مو آیا پوری تحریر سے ہم نے حدیث بانے عمل کی سر نام پوری تحرینی سر دے تری افراک و تفریح ہوا سک دان تور مسائل کوشش لاؤ کہ پیو عمل بانے قرآن بانے معامل لاجیو حدیث مراج پیو حدیث محمد لاجیو بد مراج احمان نہ احمد ہو رہا دے دار دا بال راجی گری تائر لکھو بولے بھی ضرورت تائر سب کا تارت الفالم سب خسم مزا نظیم مسلح ادانسی بدر کی قدام راوس نبی صلی اللہ وسلم دا اللہ انتظار دا کو ساتھی نبی وساو مزری مکڑہ چاہے نہ سیاوال پری سن پارا وسلی والی, پار والی بہستان خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رائے آئے ہو بس سیاست اباسان پر درخواست پیش کرنے اللہ کا درخواست بار کے مقابلہ ہمیں نہیں پر اللہ علم پر اول سر کے او سرکم منسوخ نبیہ را دفلو ہا ہا ہر گلے چبی سلمو کرے گا جواب دے لہ کتابی کتابان سر حکم دے گا اللہ تو طرف نہ موقع رشے نہ نا مقی نام اور تقدیر کے معاموں کا دے حکم دے کی سرے اللہ و عظب قبل تشریح حاصل دائزہ اللہ کے سرانی علی دل نوعاب لو کی دائم مخالفت کو کو دام دا قانون دے قرآن بلز علی مارکنہ معازبی نہ ہتانہ بس رسول ادا کا سورت یس کما کا گناگاری ہدایت نام کل سے ہوئی کیون قانون بیاں نروسمنی الگ کے کا اللہ مخت قانون گناہ نہ کرے, گناہ نہیں لے کرے. دلیل سے بڑی چکل نفس نو نبی سلم اشتہ پار جائز قروخ تو اللہ تعالی گائے مطالب پہ سر بولا چائندا سی نہیں مفصروں نے جاری کتابوں میں لائے سبق صرف تحویل المغانے میں لحاظل امت تقدیر کی لکلی جلنا و آخری امت دپارا غنیمتوں ہلالیں مکنوں بانے بند نقدی جکم کار کرے نو حلال کرے گا جنگ والوں نے معلومہ وسیع تو غنیمت حلال کاروانے گناہ نہیں کریں حکم مقرر تحلیل مان تحریر ویارا رہے وار سورت گری مال پبار کی اللہ تعالیٰ زورا نہ اکڑے او قسم پکا رہے نہ کرو اللہ اور فرمائن تو کھلوں تم حلال حلالی بندی خوراک کی بالکل جائز خوراک کا بلن سارے وی نہ کتنی رہی تفصیل دار شاید کے تو صحابہ ذکر کی بدر جی کا سور انفال پاخر کے تیر یہ ماجرین انسوار مختلف اللہ جینا آم انوار کسان سیمانا اور باد وہ تاخیر صحابہ کر پس دفاع سے جمع کیے نا ٹوٹ دار ہی کر طرف پرکھ دے اولی اولی سب یہ دکرنے اول صفت حکومت او علی سب کے بکرے اول تو ایمانتا اول علی نہ زمانہ شران مکی بکر سکھ دی ماں جی نمسار وکر دے وصف تصویر جائز دول نہ تبہوں محسان نہ مراد دی باقی صحابہ پورسنی صاحب آپ نے مختلف صاحب سے ڈاکٹر صاحب رضوانو مختنی صاحب, اللہ صاحب, صاحب فتح مکین صاحب, اللہ رضا یہ رضا صاحب فتح مقینی دیل داخل تورن پاڑ میرا دا داخل دا سورت میں دا داخل پری بشارت کے داخل دیے پارا جنستا آگے سر بالکل متصل ہوئی تجریحا تہ تہارے انہار دا بنگلو سابا سر بالکل متصل گئی جدا تو تمین سرا کردارے کردار صاحب من و انسار کے ماجر دی انسار ہوں اجرت پمانا عام اور نسرت پمانا آم اجرت مکڑے من ہاجر فرد حدیث گرائی مہاجر چاہتی من ہجرمان حل ہو چ اللہ منتی ہے نسرت کرے دا تر صحابی تاجی نیلین تابعین علاما وہ بڑی تابعین یو سبت جو شرط لگو احسان احسان کی بات وہاں تابے جو صحبئی سکین احسان انجائز کارون ان کی کہیں انہیں آئی گناہ چیخی ان گنا اعتباست ماندار بحسان ان غور مطلب سین ذکر المحاسن ذکر المحاسن اطوائی خلط چلاتا پی کبد آ رہے چید صحابوں نے کے ذکر کی بک ن ذکر گئی عالت صبح بل سانسی یس گرو نہ محاسین ہو اور اس طرح ہمارے مدا شخص گرو سنوں کی موجود سی رس رضلانوں رضوان ہو سول دفاع دیارت اشارت سے اللہ تعالیٰ رضا ہے یوسف دیارل سجورہ مَا کَانَ بِنْ نَبِيُهَ الَّذِينَ آمَنُوا يَنْسَقُونُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ كَانُونُوا يَقُرُبَ آمَنِ مِنْ بَعْتَبَيَنُوا لَهُمَ النَّوْمَ صَعَابُ الْجَحِيمِ آیت کے اس کالب اعتبارِ نجول دے امام بقاری حدیث رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا نبی سلم اور سراغ اور سرابی جہلناس تو ابن ابو المیا سرناسن اور کاتران دو لدر نواز اور کچھ عام میں خلاہ دبا احاج جو لکر لا الہ الا اللہ, اللہ ہوا ہے دل پارش پتی اللہ دربار کی تار پارا شفاعت تین دی دی. بانی عبد تو اوڑا تو نشن کو شفا مد ابو تالار بدلا خراب پانی مل رہتے کو الم تلوجنا چمکار نو نبی سرمجا اللہ علیہ وسلم لیاو مالم انہان زبر سنیم منشایت نازر سے ماتان ڈاکٹر مدینہ کایت سے اب واقعات فن زلق چھپائے حدیث کے چھپا کے نازل سے فن غلط مانس زمانہ پس نازر شمدایت نازر سے مدینہ کے پار ہو سلامان کے بجے تقرار ہودایت پاؤ کہ نازر سے مدینہ کی باب البرا اد سردے تالوک برادم شردان دعاب اور لن کے اگر کپلار دی اور پیڑ جدے دوبارہ جی قبل بیاں پڑی امانہ سے دلچی من بار ماں تبین لہم انہم ساول یعین کلی چک اخکارے شی جلاں مشرک دے اور جہنمی دے دے نروسے والے اس صفاب نوارے داپا صبح نے اخکارہ کی نبی تو ایک کے دے شموٹا ہوں نخکاری جا ولی آقے بردن نیو قبل زائیہ مالی تہبور جی پشر کے اختے یہ شر کے اختے شرفارونی جانے دے ندیل دا جہنمیا گا مرانخن چین سن قرآن کے دیر آئے پون لال چمشری صحیح بھے جانم کئی ہمیں سے جان نم کے دا آئے پون راحل تخار نور سے دبار دعا نوائے بخے اللہ بخانا کوئی ہوا دیکھ جانم تبو مراد دیدا بے بسرے مانے پا آیا دے دونوں جواب اس والے ابراہیم ہے سلام سے پلاب لارا بخانا اوکھتے ہوتا اللہ دائیں تفصیلی جواب دئی پاور بھائی کی دکھ ہو گئی اوکھتے والے اسکمک کی وعدہ کرے گا کریم سرش وعدہ پورے کہ لاولی کو اس سے پارولی کو انموائز میں جا وعدہ اور سرکڑے وادے سورت مرئم کے راضی لستا لگ الگ اسلو حیات کی پورے ممتانہ کے ملا رائے حکایت کرے سلو آیات جی کی لستا فرن الگ وادی نے روسے اس سے پار اور دام اور کڑی دی پورے سو راشٹر پگ تیاگ آیات کے راجی وقل لے بھی ان کا <سؤال> ابراہیم داخل سال دن نے تو بنسی ادے مشرق م سبران ہونے برات کو کیا دا کبیم سے پس مرگ دارانا یا تو جن داغ کی پوا سلام ابراہیم سلام تم علوم دا مشرک دے دان نہ شرک بان جی چن برات برات کی راہ خبر داخل سوجی مشرک لبا بخانا نوارے سوال نو پیدائش ویا وہ کا نلا من دے نبی اور دی ابراہیم چمس پارا دوما زمانہ بخار وختم کا گناہ نہ رہ سو گناہ گار بھی اللہ جواب کی گناہ قانون گار ہے پال کے دے سن یوسری ہدایت باند روانی دل پا رہے بال گن چمکن تختار قانون اللہ را علی ما ماں کان اللہ علیہ وسلم ند اللہ تعالیٰ سر گمراہین اس وقت کی قوم کا اضلاع گمراہین اس وقت قول کسمیر گمراہ گناہ گار قول بس ہدایت نے خطا کچھ بیان کی دیا تھا سیدائے رضان سات الغائی اور دے تو رضان ان ساتھی گاؤں سے سا تقدیر ہوگا اللہ عبد بیان کی چودی سی ساتھ ساتھی دے رمضان ساتھ او زانساتی الگ اللہ تعالی دا سر گنہ گار تو کرے دا دلیل پیش کی شفا کے قضی عیاسا چنگیال سلام قبل گناہ داد نو قبل اللہ دی تر شرار آداب نے کہ قانون نہ خلاف ہوئے بولے وہ تو گناہ گار ہوئے یو ستمئی سے آپ بول رہے ہیں وما فلو من سر من ان آیت سو بار سورت دے ترغیب بار سورت رب جہاد کا دینی لمبا عزت کے تو بغیر علم نے جہاد پیدا نہ کہ لیکن آیب کس طرح کی تربیت نے بعض عائب سے جہاد سر الگ ہوئے مکیا سب بترا ہو مراد نفیر الل جہاد نری پکار تو جہاد لگ علم بسوک کئی تو جہاد ل تو آیا سکم کی مرگر کے لال گا لال جی سر سرائے آم نہیں ہے نہلم لگائے علم دپارا بارلر سی سفائی دی اٹھی راندھی کو لوگ جا دی مراسے دے کے علم تفصیلی دے کتاب و سنت تھے علماء الماعلی جی علم تفصیل کتاب و سنت دا داپتو میں فرزین ہونے کا دا فرضی کتا فلولا حاکم کو فرزین سے یا بکری کے محاصل لے سے کیا سیدھے عزت کے اور رمانزہ افسان عزت اور حج وغیرہ فلا فلا سرکتے میں نم تو وہی نو زیدار ڈلے زدی نہ سطحچار تو ایسا ہوئی وہ تنظیم زلی دار ہے سخ جماعت ہے سخت محال پور اتفاق چاہیے تعلیم گئے نم کو رائے اور تعلیم واکف تو نہیں دے تو خرچہ بہت اور لنگر بچوانا گل رہی سب سبق مجھے ترتیب خراب کرے کنی چ خل کی خرچہ جی گونا والے لڑکی جتوسر امداد کے پایا ستم نہیں ہوتی جی نہ فراو تلے نہ فرونی جفا مخابار منب کر رہا نہ فروغ دخل کو نہ فرق پیدا دا دنیا دار خلے چیز کرا تو کنی کے سبق دبی سر تعلقات مسالا تا. تعلیم دے دو چار سر تعلق مسائل ما پلکی کی تقریباً وہ کال سبق اصل سل اور ذکری کی چاند پہ جن جاس ہو کر دماغ کے کور کے بس ہی تعلیم کے نے مجھے چار سال گیارہ نے میل ما میں راخل ہو رہا ہے وہ ہے سبق سسان کا چھٹی میں بڑی مکایا گورمبر جی نہ گردش کو کا نئے نئے سبق پائے نئے علم نے نہیں رکتا روزی دے تو ہی نا فرق ادوسی لیا فی الدین لیا تال لمن رہے کہ سلط عزت کی لیت ہم لے تفک بخاری گرا دی نے جو فان دے اور تفکو دے کو سبق ہزت کو کافی علی میرا بس الفاظ معنی فہم دے دو تو فائل مرفوئی کتاب کما کام فائل مرف ہے ترکیب زور کرنا ہے نہ بارت جوڑ کا کپائے کی فائل مرفو کا اور محفوظ منصوب کا دل کم ہوئی تفقوق دے کہ دم نہ حکمت اور آج احکان دی دادے استمباد کے دا دروازہ لا بند رکھنے سلو سوکال اور اس کو دان دروازے کا دا اشتہار بند رشو تا بند رکھا لاؤ پلاؤ کے مسئلہ پسند پیدا کہ دن اس کا نمبر کے پر درجر تفکو کے رائے بائیں حکمت البائیں نمبر کے دی آیت کسے ایک مت دے دی حدیث کے سیک دے غریب سرس و تناسوں میں محکام بھی کم کم حکم بھی عزت ہے دعوتوں قاضی اور جملہ کے بجی سو سوالات تھے ادا فتح مل کے وہ سوالات تھے نبدا فتح دین طرف تو سرف کہ قرآن سنب سرف کیا ہر گل سداکار علم روکم بلف علی واپس تو کری تو مارت ہے تو نہیں سارے الب داوٹ کے بر تا رہے سے آن قاتلو بیاب سے تا